الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له لا لا الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی توفیق اور امداد کے ساتھ ہم نے کل اصطلاحات یا اصول القرآن میں سے ایک عنوان ذکر کیا تھا وہ تعریف القرآن یا اسماء القرآن کے نام پہ تھا قرآن کریم کی تعریف اور اسماء و صفات ہم نے بیان کیے تھے آج دوسرا عنوان موضوع قرآن کریم موضوع اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کتاب یا فن میں اس بات اور مسئلے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے قرآن کریم کا محور دعویٰ موضوع یا مقصد یا لب لباب یا نچوڑ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور شیخ المشائخ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قرآن کریم کا موضوع لب لباب اور مقصد اور نچوڑ توحید باری تعلیٰ ہے اور یہی ہمارے اساتذہ کرام مشائق اضام کے نصبی قرآن کریم کا موضوع توحید باری تعالی ہے عام طور سے علماء تفسیر نے قرآن کریم کے آٹھ مقاصد بیان کیے ہیں آٹھ مقاصد ذکر کیے ہیں جن میں سے چار کو مقاصد اربا علیہ کہا جاتا ہے شاولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں انہیں ثوابق کہا جاتا ہے ثوابق اصول محمہ یا مقاصد اربعہ عالیہ ان میں سے سب سے پہلا توحید باری تعالی ہے دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تیسرا مقصد صدق قرآن اور چوتھا مقصد اس قیامت اس توحید اس رسالت صدق قرآن اور اس بات قیامت انہیں مقاصد اربا عالیہ کہا کرتے ہیں اصول مہمہ بھی کہتے ہیں ثوابق بھی کہتے ہیں چار اصول ممدہ ہیں جو ان چاروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں ان کی امداد اور تائید کے لیے ہیں انہیں لواحق بھی کہا کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم اور آداب قرآن کریم ان اصول سمانیہ سے تفصیلی گفتگو اور بحث کرتا ہے ان سب میں سے اس سب سے پہلا جو ہمارے مشائق کرام کے نزدیک قرآن کریم کا لب لباب اور نچوڑ ہے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے امام قرتبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر باون آخری آیت ہادہ بلاغ الناس ولیون بِهِ وَلِيَعْلَمُوا ولی عالم اناہوں واحد ولید کا رول الباب اس آیت کے نیچے علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ قرآن کریم کا نچوڑ قرآن کریم کا خلاصہ قرآن کریم کا لب لباب زبدہ اور دعوہ اور مقصد توحید باری تعلیٰ ہے یہ آخری آیت سورہ ابراہیم کی قرآن کریم کا عنوان ہے ہاضا بلاس ولیون ضرور بھی ہی ولی عالم علما ہوا واحد انما ہوا ال واحد یہ توحید قرآن کریم کا عنوان ہے لی انما و اناما ہوا اللہ واحد سور انعام آیت نمبر ایک سو چھے میں بھی فرمایا سور انعام آیت نمبر ایک سو چھے اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے مقصد ہے نچوڑ ہے ساتویں پارے کا آخری صفحہ ہے اتبی ما اوحی علی من ربک اتبی ما اوحی علی من ربک لا الہ الا و واعرض عن المشرکین محبوب اتبع کیجئے تابیداری ما کیجیے ماحر ربی کا اس کتاب کی جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے لا الح اس کا عنوان اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے لا اللہ نہیں ہے کوئی الہ حاجت روا بگڑی بنانے والا مشکل کشا اللہ مگر صرف اور صرف ایک اللہ یہ لا الہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ الیک کا خلاصہ ہے وہ عارض عانل منہ پھیر دے بائی کاٹ کر دے اعراض کر دے آپ مشرقوں کے ساتھ سورہ ہود کی آیت نمبر چودہ میں بھی فرمایا قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے فعلم یستی بول کم فالم ان ضلع علم اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں فعلم یستیبو جو چیلنج پہلے دیا گیا ود عومنستا تم مندون فاتو بیاشری سور مسری ہی مفترایا تھی ودرومنستتاٰ تم مندون کن تم صادقین اگر یہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر فعلم خوب جان لو مان لو مضبوط ہو جاؤ اس بات اور اس مسئلے پر انما انزل علم اللہ کہ یقیناً قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم پر اللہ کے علم سے نازل ہوا یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اور نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اور صرف ایک اللہ قرآن نازل اللہ نے کیا اور اس قرآن کا سرنامہ عنوان اور خلاصہ لا اللہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نو قرآن کریم کا مقصد کچھ اس طرح بیان ہو رہا ہے ان حادل قرآن ان هذا یہ دی لتی ہی اقوم ان هذا یہ دی لتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس طرف ہی یا اقوم جو بہت ہی مضبوط ہے امام کرتبی نے وہاں بہت اچھی طریقے سے اچھے طریقے سے تفصیر فر بیان فرمائی لتی اقوم سے مراد ہی شہادت اللہ الا اللہ وہ لتی ہی اقوام قرآن راہ دکھاتا ہے اس طرف جو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی راسخ ہے وہ کیا ہے شہادت اللہ اللہ اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی بھی حاجت روا نہیں کوئی بھی مشکل کشا نہیں لا الہ اللہ کی طرف قرآن بلاتا ہے ویو بشیر المین اللہ سالحاتی کبیرا سور ہود کی پہلی آیت کے نیچے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفصیر کبیر میں بھی اسی طرح لکھا کتاب ان اوش کے مت آیا تو اوش کے مت فرمات علم انفی قولی ہی اللہ تعبود اللہ دوسری آیت اللہ تعبود اللہ اس میں وجوہن مختلف توجیہات ہے الخون مفرول اللہ, اللہ و تقدیر و تقدیروں کی تابن افقی مت آیا تو سمف سلت لی اجلی اللہ اللہ وجہ اول یہ ہے کہ اللہ تابود اللہ مفول لہو ہے اور تقدیر عبارت کی اس طرح ہوگی کتابن اوحمت آیات ہو سمف سلت یہ کتاب اس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں پھر واضح کی گئی ہیں کیوں لی اجلی اللہ تعبود اللہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے اللہ تابود اللہ کے لیے کتاب الحکے مت آیا تو امام راضی فرماتے واقول حادت تاویل اعلی انہ لا مقصود منہادل کتاب لا مقصود منحادل کتاب شریف اللہ میں یہ کہتا ہوں اس طویل کے ذریعے اس تعویل کے بل بوتے ید اللہ مقصود امن حادل کی تاب شریف اللہ حادل حرف الواحد قرآن کریم سے مقصد اور قرآن کا مقصود صرف یہی ایک حرف ہے لا تعبدو اللہ تعبد اللہ فق المن سرف عمر طالب فقد خواب و خیرا تفصیر کبیر صفہ نمبر تین سو بارہ جلد سترویں جلد ستارویں اور صفحہ تین سو بارہ اس میں فرماتے ہیں اسی آیت کے نیچے تفسیر کے صفحہ اور حوالے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ آیت کے نیچے بس دل آیا نسخے مختلف ہوتے ہیں تو حوالے بدل سکتے ہیں تو دل آیا امام راضی نے فرمایا جس نے اس توحید کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں زندگی کو صرف کر دیا فقط خواب و خسیرا یہ نقصان اور تاوان میں پڑ گیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں شرح فق اکبر میں صفحہ نمبر دس پہ ملا علی قاری شار مشکات فرماتے ہیں فل قرآن کلو فت قرآن سب کا سب توحید ہے وحقوق حقوق و اہلی ہی وشانی ہم اور قرآن میں اہل توحید کے حقوق اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں وفی شان نظم میں شرک وحقوق حقوق و اہلی ہم اور شرک کی مذمت کی گئی ہے اہل شرک کی جزا اور ان کا عذاب ذکر کیا گیا ہے فلحمد اللہ رب العالمین توحیدن الرحمان الرحیم توحید مالکیوم الدین توحیدن عیا کن ابود نستعين توحیدن احدن سرات المستقیم توحیدن متضمن لساحبل ہدایتی الاتری توحید فل قرآن في توحید القرآن کلحوف توحید قرآن سب کا سب توحید ہے الحمد رب العالمین میں توحید الرحمن الرحیم میں توحید مالکیوں الدین میں توحید ایبود نستعین میں توحید احدینس رات المستقیم میں توحید یہ توحید متضمین الساحبی لدایا طریق تریقیہ توحید توحید توحید سب جگہ فالقرآن قرآن فط فت کلو فط قرآن سارا کا سارا اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کے اوپر چل رہا ہے علامہ طیبی نے بھی شارح مشکات مشکات شریف کی شرح پہلی جلسف ایک سو اکاون کے نیچے اس حدیث کی شرح میں ذکر ان اللہ وترون یحب الوطرا فاتھرو یا قرآن فل مرادمن اہل القرآن فل مرادمن اہل القرآن المومنون المومینا قرآن اہل قرآن سے مراد اہل ایمان ہیں وکالا بادو علامہ طیبی پھر فرماتے ہیں مان زل القرآن اللہ ال توحید ما, ما انزل القرآن قرآن نہیں نازل ہوا مگر توحید کے مسئلے پر صرف قرآن نہیں اللہ کی طرف سے جتنی وہی جتنے انبیاء کرام پہ نازل ہوئی سب کی سب وہی سماوی وہی کا خلاصہ توحید ہے سر توحا سولہواں پارا آیت نمبر تیرہ اور چودہ موسیٰ علیہ تو سلام کلیم اللہ سے اللہ فرماتے ہیں وان اختر تو کا فستمی علیمایو ہا کا میں نے منتخب کر دیا آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے فستمی علیمایو ہا خوب محبت کے ساتھ سن لیجیے لمایو کان رکھ دیجیے اس کی طرف جو وہی کی جاتی ہے آپ کو ان لہ اللہ فعبدنی یہ مایوح کا خلاصہ ہے اب جتنی وہی ہوتی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اور لبے لباب یہ ہے اِننی ان اللہ بے شک میں میں اللہ ہوں لا الحفنی نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشا معبود مگر صرف اور صرف میں ہوں فابدنی تو صرف میری ہی عبادت کرو فابودنی اللہ انفابدنی مایوح کا خلاصہ ہے واقعی میں سلا اور نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے تو تمام آسمانی وحی کا خلاصہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے قرآن کا خلاصہ اور قرآن کا لب لباب اور موضوع اور مضمون اور عنوان اور زبدہ اور مقصد اور دعویٰ یہ بھی اللہ کی توحید ہے ہم تیسرا عنوان ذکر کرنے چل رہے ہیں اصول القرآن میں تیسرا عنوان آپ نوٹ فرمائیں حکمت نزول القرآنی قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا قرآن کو کس لیے نازل فرمایا نزول قرآن کی حکمت کے بیان میں تیسرا عنوان اب سورت العراف آیت نمبر دو دیکھیں سور آراف کتاب ان الیک کا فلا یکن فی صدری کا ہر جمن یہ آزی مشان کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف فلا کنفی صدری کا ہر جمن ہو تو نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس قرآن کے بیان کرنے کی وجہ سے لتن بِهِ و ذکرال <للمؤمنین> یہ حکمت ہے نزول قرآن کی لتن بِهِ اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ڈرائے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے و ذکرالمومنین اور یہ قرآن نصیحت ہے مومنوں کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے قرآن ذکر نصیحت ہے سورہ یاسین میں بھی قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان ہوئی کہ اس قرآن کو اللہ نے کس لیے نازل فرمایا آیت نمبر چھ میں پانچ سے شروع کر رہا ہوں تنزیل العزیز الرحیم لت قَوْمًا مَا مما آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اہم قَوْمًا مَا لون آبَاؤُهُمْ قرآن اس لیے نازل کیا اللہ نے عزیز اور ذات نے کہ ڈرائیں آپ اس قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا کو فہم غافلون تو یہ ہیں غفلت میں اللہ کی کتاب سے غافل ہیں اللہ کی کتاب سے لتن زرا حکمت قرآن کے نزول کی سورہ صبا میں بھی ہے آیت نمبر 6 بائیسواں پارا وَيَرَ الَّذِينَ اوت العلم ان ضلع علی کمر ربی کا ہو الحق اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ اوت العلما جن کو علمات دیا گیا ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ان ضلع علیہ کمر کا کہ وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے حول حق حول حق کا یہ کتاب حق ہے ودی الاتیز حمید یہ حکمت ہے اور یہ کتاب راہ دکھلاتی ہے یہ دی راہنمائی کرتی ہے عزیز الحمی اس, اس عزیز اور حمید ذات کی راہ کی طرف غالب اور صفت کیے گئے اللہ کی راہ کی طرف قرآن راہنمائی کرتا ہے یہ قرآن اللہ کی راہ دکھلانے کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوا اور سور سواد آیت نمبر انتیس میں اس کے نزول کی حکمت تدبر بیان کیا گیا تدبر کو بیان کیا گیا کتاب انزل نہ مبارک کا مبارکن لیبرو آیاتی ولی تدک آیت نمبر انتیس سورہ سعد یہ عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کیا اس کتاب کو اے کا آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارکن ان برکتوں سے لبریز کتاب ہے لیت دبرو آیاتی ہی اس لیے کہ یہ لوگ تدبر کریں سوچ اور فکر کریں اس کی آیتوں میں کرتبی اس آیت کے نیچے لکھتا ہے وفی حاد دلیل نالا وجوبی معرفت معنی القرآنی اس آیت میں دلیل ہے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنا اس کی معرفت کو حاصل کرنا مومنوں پہ واجب ہے کیونکہ نازل ہی اللہ نے اسی لیے فرمایا لیبرو آیاتی ہی اس لیے کہ یہ لوگ تدبر کریں سوچ اور فکر کریں اس کی آیتوں میں ولی تزک کر الباب اور نصیحت حاصل کرے عقل والے عقل مند اس قرآن سے نصائح کو قبول کرے قرآن کے نزول کی حکمت سور توحا آیت نمبر 134-134 سورا اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کا بہانہ باقی نہ رہے آزاب بن قبلی ہی اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان لوگوں کو بھی آزابن کے ساتھ بن قبلی ہی قرآن کے نزول سے پہلے قرآن نہ نازل کرتے اور ان پہ عذاب نازل کر دیتے لالو رب نا لولا ارسل تلینا رسول فنت آیا تی کمن قبلی ان نزل تو خامخا یہ لوگ بہانہ بناتے اور کہتے اے ہمارے رب لولا ارسل تلینا رسولا کیوں نازل نہیں کیا کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف پیغمبر کو فنت طبیٰ آیاتی کا تو ہم تابے کرتے آپ کی آیتوں کی من قبل ان نزل اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے اس ذلت اور رسوائی سے پہلے ہم اپنے ہم آپ کی آیتوں کی تابیداری اللہ تیری آیتوں کی تابداری کرتے اور تیرے نبی کو مانتے تو اللہ نے نبی کے ہاتھ قرآن کو بیچ کر اتمام حجت فرما دیا بہانے ختم اللہ نے نبی کے ذریعے اپنی کتاب بھیج دی اب اس کتاب کو ماننے میں ہی نجات ہے اس کی داری میں ہی نجات ہے حکمت الضول القرآن قرآن کریم کے نزول کی حکمت سور نمل آیت نمبر 76 میں دیکھیں بیسواں پارہ سور نمل 76 نمبر آیت ان یقص قرآن بنی اسرائیل اکثر اللہ ہی اختلی فون انادل قرآن بے شکی قرآن على بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الوی ہم فی ہی اختریفون اکثر ان مسائل کو جس میں یہ لوگ اختلاف کرنے والے تھے انہوں نے جن مسئلوں کو اختلافی بنایا تھا قرآن اس کے بیان کرنے کے لیے یعنی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا حکمت رحمت المین اور بے یہ قرآن خامخا ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے مومنوں کے لیے حکمت قرآن کے نزول کی سورہ ابراہیم پہلی آیت الفلام کتابن انزل نا علی کلی تخری جنا سمین ظلماتی النور یہ عظیم شان کتاب ہم نے نازل کیا ہے اس کو آپ کی طرف لتخرج الناس من الظلمات الى النور اس لیے کہ نکال دے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بھی ازن ان کے رب کے حکم سے الا سے رات الحمید غالب اور صفت کی صفت کیے گئی ذات کی راہ کی طرف قرآن اس لیے نازل ہوا لخری جنا سمین ظلمات النور ہر قسم کے اندھیروں سے لوگوں کو روشنی کی طرف نکالنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کیونکہ ظلمات جمع ہے اور نور مفرد ہے اندھیرے بہت ہیں لیکن ان سے نکلنے کی راہ ایک ہی ہے نور ایک ہے مفرد واحد نور اللہ کی کتاب ہے تو سب سے پہلے قرآن کے نام ذکر ہوئے تو پھر فرمایا کتابن قرآن کے نام میں سے ایک نام ناموں میں سے ایک نام کتابن ہے پھر تعریف ذکر کی انزل نہ اور پھر قرآن کی نزول کی حکمت بیان کی لتخ رجن نہ سمیین ظلماتی لنور نبی علیہ السلاۃ وسلام نے بھی فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا علی فتن فن علی جلدی ہے کہ بہت سے فتنے رونما ہو جائیں گے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے ستون دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلا تو السلام نے فرمایا تھا جیسے تصبی کی تار ٹوٹ کر ایک کے بعد دوسرا یک بعد دیگرے دانے زمین پہ گرتے ہیں اسی طرح فتنے اور فتنوں کے آثار رونما ہوں گے یک بعد دیگرے تو عمل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ان تمام فتنوں سے نکلنے کے لیے راہ کیا ہے راہ نجات سبیل النجات سبیل النجات کیا ہے راستہ کون سا ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ ہر فتنے سے نجات کا واحد ذریعہ اللہ کی کتاب ہے کیوں فی نب ما قبلکم وخبر ما خبر وحکم ما بینکم و نکم اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی حالات اور واقعات ہیں تم سے بعد میں آنے والے حالات اور واقعات ہیں تمہارے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کے فیصلے ہیں اور نقصان سے بچنے کے لیے ان تین باتوں کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے ایک ماضی پہ نظر دوسرا مستقبل کی فکر اور تیسری بات حال کی اصلاح حال کا اس کی اصلاح ماضی پہ نظر نبؤ ما قبل تم سے پہلے دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے حالات قرآن نے ذکر کیے ہیں دنیا میں آنے والوں کے حالات قرآن نے ذکر کیے ہیں تاریخ مستقبل کی فکر وہ خبر و بعدکم تمہارے بات کیا ہونے والا ہے مرنا ہے قبر میں جانا ہے حشر میں اٹھنا ہے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے یہ سارے احوال قرآن نے ذکر کیے و حکم و کم پھر قرآن میں یہ تیسری تاثیر بھی موجود ہے تمہارے مابین جتنے مسائل بھی آئے جب کبھی بھی آئیں جس طرح بھی آئیں جہاں بھی آئیں قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا تمہارے لیے فیصلے حاکم ہے یہ قرآن تمہیں راہ دکھائے گا حکم ما نکم ہو الفسلے سبل ہزلے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قرآن فصل ہے مضبوط کتاب ہے یہ مسخرے نہیں ہوا حبل اللہ المتین ہوا ذکر الحکیم یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ متین زور والا ہے طاقت والا ہے یہ اللہ کے ذکر ہے حکمتوں سے لبریز من تر من جبارن قسم اللہ جس نے قرآن کو زد اور اعینات کی وجہ سے چھوڑ دیا ترک کر دیا اس کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک معنی اسے عذابوں میں مبتلا کر دے گا دوسرا معنی انہیں فرقہ واریت میں مبتلا کر دے گا قسمہ اللہ وہ مان اب تغل خدا فی گئی رہی اللہ اور جس نے قرآن کے سوا کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر دے گا بے راہ کر دے گا از اللہ اللہ تو قرآن کس لیے نازل ہوا حکمت و نزول القرآن لکھ رنا سمی نزول نور کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور رہنمائی ہو سور انعام آیت نمبر اکاون سور انعام آیت نمبر ایک سو پچپن ایک سو چھپن سور نحل، آیت نمبر دو آیت نمبر چوالیس آیت نمبر ترسٹھ اور چونسٹھ سور نحل آیت نمبر ایک سو دو لی سب تلوینامن وہ دوں و قرآن مومنوں کے تثبت کے لیے نازل ہوا ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سور فرقان آیت نمبر بتیس لینو سب تبھی ف آدا تلنا ہو ترتیلا ان تمام آیات مقدسہ میں قرآن کریم کے نزول کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے چوتھا عنوان مخاطبین قرآن قرآن کے خطابات دو قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ایک مومنین ہے دوسرے منکرین ہیں دو فرقے ہیں مومنین ان لوگوں کو کہا کرتے ہیں جو اسمانی وہی کو صدق دل سے ماننے والے ہوں وہ وہی متلو کو بھی مانتے ہیں وہی غیر متلو کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ایمان کی تعریف میں علماء کرام نے فرمایا التصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دل کی گہرائیوں سے ماننا التصدیق کو بیما جا ابن صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائی سے ماننا اس سب کو جو اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچائے اور لایا تصدیق بما ما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے مومنین ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی ابتدا میں کریں گے یہ امینون ابل میں اگر اللہ نے چاہا اور توفیق دی تو مومنین معروف لوگ ہیں دل کی گہرائی اور اتھا گہرائیوں سے مایوح کو ماننے والے آسمانی دین کو ماننے والے مومنین ہوا کرتے ہیں قرآن میں ان کے لیے تسلیاں ہیں کیونکہ ایمان لانے کی وجہ سے ان پہ آزمائشیں امتحانات تکالیف مسائب مشکلات اور اذیتیں دیا کرتے ہیں لوگ ان کو تو ان کے لیے تسلی تسلی اور بشارتیں ان تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ صابت ہم مصیبت ال قالون الائی کا سلواتم علیہم سلواتم و رحم تو ان کے لیے بشارت خوشخبریاں ہیں دوسرا فرقہ قرآن جن سے خطاب کرتا ہے وہ منکرین ہیں نہ ماننے والے عموماً قرآن چار قسم کے منکرین سے خطاب فرماتا ہے الفوز کبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے منکرین مخاطبین کو چار تقسیمات میں بیان کیا چار قسموں میں منکرین تو اور بھی بہت سے ہیں وہ سب کے سب ان کے ذمن میں آ جاتے ہیں لیکن قرآن کے سراہتن خطابات ان چار قسم کے منکرین کے ساتھ ہے ایک مشرقین اللہ کے ساتھ ہی صدار بنانے والے مشرق دوسرا یہود تورات اور موسا علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار تیسرا فرقہ نصارا کبھی قرآن ان دونوں سے اکٹھا ہی خطاب فرماتا ہے یاہل کتاب یاہل کتاب یاہل کتاب سے مراد پھر یہود اور نصارہ دونوں ہوتے ہیں اور چوتھا فرقہ منافقین ہم اس دن میں سے ایک ایک کی تفصیل کرتے ہیں اب آپ ضبط کر لیں قرآن دو قسم کے فرقوں سے خطاب فرماتا ہے ایک مومنین دوسرا منکرین منکرین کی چار اقسام مشرقین یہود نصارہ اور منافقین مشرق کسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ غیر کو ہی صدار بنانے والا ذات میں صفات میں حقوق میں افعال میں اس کو مشرک کہا کرتے ہیں بت کی پوجا کرنا شرک کا ایک جز ہے حصہ ہے ایک نوع ہے بت پرست منکرین مشرقین کی ایک قسم ہے مشرق کے بارے میں آج کل کی عوام کا یہ گمان ہے کہ مشرق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ گمان ان کا باطل ہے یہ زام خطا ہے غلط ہے بت پرست مشرکوں کی ایک قسم ہے ایک نوا ہے اور مشرقین اللہ کو مانتے ہیں قرآن کریم بھی اس پہ شاہد ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا ران زمانے جاہریت میں تمہارے کتنے الہ تھے تو انہوں نے فرمایا سبعتن ہمارے ساتھ خدا تھے سات نبی علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑا کون سا تھا سات تھے ستتن فل اردو واحد الف السما چھ زمین پہ ایک آسمان والا اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑا قادر مطلق کون تھا زمانے جاہلیت میں تمہارا کیا عقیدہ تھا تو حضرت عمران نے فرمایا ہوا فما ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے تو اللہ کو مانتے تھے قرآن اس پہ گواہ ہے سورہ یونس آیت نمبر اکتیس کل مئی يَرْزُقُكُمْ کو کم وَالْأَرْضِ یہ مکی صورت ہے مکے کے مشرقین کے ساتھ خطاب چل رہا ہے کل کہہ دیجئے آپ مئی يَرْزُقُكُمْ کو کم وَالْأَرْضِ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمینوں سے ام املی کچھ سماول اب کون واقدار ہے اختیار مند ہے مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا وہ اخری جل مِنَ امینل مئی تی مِنَ یخری جل اور کون نکالتا ہے موحد کو مشرک سے اور کون نکالتا ہے مشرق کو موحد سے کون پیدا کرتا ہے آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کرنے والا کون نوح کے گھر میں کنان کو پیدا کرنے والا کون وم دبر المرا اور کون ہے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا مدبر نظام کائنات کا چلانے والا کون ہے فصول اللہ جلدی ہے کہ کہیں گے یہ مشرقین یہ سب کام کرنے والا ہے ایک اللہ اللہ فصول اللہ اللہ کو مانتے ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے مدبر اللہ ہے قادر اللہ ہے فقل اللہ فلا تک مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ اور اپنے درمیان وسیلے بناتے تھے شرکیا آیت نمبر 18 اسی صورت میں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ما سواء ان کی جو ان کو ضرر بھی نہیں دے سکتے اور نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہا اولا شفا اند اللہ یہ حضرات ہمارے شفارسی ہیں اللہ کے ہاں ہمارے وسیلے ہیں اللہ کے ہاں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہماری اللہ سنتا نہیں ان کی رد کرتا نہیں اسی سورہ یونس میں آیت نمبر بائیس میں بھی ہے کہ جب ان پہ تکلیف آ جاتی تھی دریا کی موجوں میں گرفتار ہو جاتے تھے طوفان بہر میں گرفتار ہو جاتے تھے تو داول مخلصین الدین پھر پکارتے تھے ایک اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے تھے اللہ کے لیے اپنی پکار کو ایک اللہ کو دریا میں پکارا کرتے تھے اللہ کو تو مانتے تھے نا اسی لیے پکارتے تھے سور مومنون میں بھی ہے آیت نمبر چوراسی سور مومنون آیت نمبر چوراسی کل کلن اردو امن فی ہا ان کن تم کہہ دیجئے کس کے اختیار میں ہے یہ زمین و من ہا اور وہ جو اس زمین میں ہیں ان کن تم تالمون اگر تم جاننے والے ہو سی کوون سیکولون جلدی ہے کہ کہہ دیں گے یہ مشرق یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اللہ کے دستے قدرت میں ہیں قل افلا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ کون ہے رب مالک آسمانوں کا سات آسمانوں کا اور کون ہے مالک عرش عظیم کا سونا للہ جلدی ہے کہ کہیں گے یہ مشرق یہ سب کا سب ایک اللہ کا کل افلا تتکون کل ممبی یدی ہی ملکو تو کلی شعی اوں ہوا یو جیرولا یو آپ پوچھیں ان سے من کون ہے بھائی کون ہے وہ بی ملکوت کلی شیئن کہ اس کے دستے قدرت میں ہے بادشاہت اور اختیارات ہر چیز کی وہ ہوا یو جی رو جارو اور یہ اللہ پناہ دیتا ہے اپنی مخلوق کو اللہ کے خلاف کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا ان کن تم تالمون اگر تم جاننے والے ہو سیکول جلدی ہے کہ کہیں گے یہ لوگ یہ سب کا سب ایک اللہ کا اللہ کو مانتے تھے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں للہ کلاف فانہ تسرون سر عان کبوت میں بھی اسی طرح مشرق اللہ کو نہ ماننے والے نہیں تھے اللہ کو ماننے والے تھے مشرقین سورہ ان کبوت آیت نمبر ایک ساٹھ سکسٹی ون ول انسال منخلا سماواتی ول اردا و سخر شم اگر پوچھے ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو و سخر شمس اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو اللہ جلدی ہے کہ کہیں گے ایک اللہ نے اللہ کو مانتے ہیں ن لعق اللہ فن فقون اللہ ابس ترس کریمن عبادی وقد اللہ شعین عالیم پھر فرمایا وال اور اگر پوچھیں آپ ان سے کون برساتا ہے اوپر سے بارش کو فاحیا بل اردم من موتی ہا تو پھر تازہ کرتا ہے اس بارش کے ذریعے زمین کو اس کی خشکی کے بعد لاہ خامخا کہیں گے کہ اللہ حیات زمین کی تازگی اور موت زمین کی خشکی ہے بنجر ہونا لکول اللہ دلیل ہے اس بات کی کہ مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے قل الحمد للہ قل الحمد للہ ہی بلک سر ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے سورہ انفال آیت نمبر پینتیس ماں کانا سلا تو ہم ان دل بئی تھے اللہ نہیں ہے نمازیں ان مشرقین مکہ کی اللہ کے گھر کے پاس مگر سیٹی بجانا تالیاں بجانا یعنی ابس اور محمل بے کار کام ہے شاہول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت فی توفی الملل نماز تو تمام ادیان میں تھی اللہ کی عبادت کرتے تھے دنیا میں ایک کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اسے دہری کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں کمیونسٹ کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے باقی تمام کافر سکھ ہندو عیسائی یہودی کسی نہ کسی درجے پہ اللہ کو مانتا ہے انگریز کہتے ہیں گاڈ از ون ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا ایک ہے وہی مالک ہے خیرات بھی کیا کرتے تھے مشرقی نے مکہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے سور توبہ آیت نمبر انیس اجعلتم سکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام شکایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا خیرات تھی نا وہ عمارت المسجد الحرام بیت اللہ کی تعمیر کتنا بڑا عمل ہے اللہ سے محبت تھی اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرتے تھے زکوات بھی دیا کرتے تھے اپنے اموال میں سے سور انعام 136 نمبر سو وجعلو نمبر آئے تو جل مما ذرام الحر الام نسیبن فقال الحادی جو فصل یا جو جانور ہوتے تھے ان کے ان میں سے اللہ کے حصے کو بھی نکالتے تھے زکات وحاد علی شرا کا شراکا کے نام پہ بھی دیتے تھے نام بھی ان کے اچھے اچھے بھی ہوا کرتے تھے عبد اللہ نبی علیہ السلام کے والد ماجد کا نام تھا عمر ہاشم عثمان ابو بکر محمد محمد نام تھا نبی علیہ السلاط وسلام کا قسمے بھی اللہ کے نام کی کھایا کرتے تھے قسمے اقسم و بلّہ جہدہ ایمانی جنازے بھی کیا کرتے تھے مردوں کو دفنایا بھی کرتے تھے پھر مشرک کیوں پھر مشرک کیوں اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نمازے بھی پڑھتے ہیں حج بھی کیا کرتے تھے ایک روایت کے مطابق ابو جہل نے باون حج کیے تھے باون ان سب کے باوجود وہ مشرک کیوں ہوئے بنیادی پوائنٹ بنیادی اختلاف اللہ کو ماننے نہ ماننے کا اور اللہ کی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختلاف نہیں تھا جو لڑائی کی وجہ بنی جو بنیادی وجہ تھی وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا یکتائی وحدانیت کا مسئلہ تھا اللہ کو بھی مانتے تھے کار ساز تو زمین پہ اولیاء انبیاء عطقیا صلاحہ ان کو بھی مانتے تھے کار ساز الختلاف بین المشرکین اولمومین مشرقوں اور مومنوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ یہی اختلاف تھا کہ مومن صرف اور صرف اللہ کی الوحیت کو مانتے تھے باقی کسی کی الوحیت کو نہیں مانتے مشرقوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ زمین پہ بھی الہ بنا لیے تھے مان لیے تھے زمین والوں کو بھی الوحیت کا درجہ دے دیا تھا سور صافات آیت نمبر پینتیس سور صافات انہم ہم کانو ازاقی لم لا الح اللہ, اللہ تک بیرون ان ہم کانو بے مشرقین تھے جب کہا جاتا تھا ان کو لا الح اِلَّ اللہ <صطح> الحمد <متلال> نہیں ہے کوئی بھی الہ نہیں ہے کوئی بھی حاجت روا ما وال کے یستک یہ لوگ خود کو بڑا جان لیتے تھے تکبر کرتے تھے انکار کرتے تھے و تاری کو عالی حتی نالی شاعری اور کہتے تھے آیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلیہ کو ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے اب محل نزا لا اللہ اللہ کا مسئلہ بنا یہاں سے لڑائیاں شروع ہوئی سورے سواد میں بھی فرمایا آیت نمبر چار پانچ دیکھیں ذرا عجیبو انجا ہوں منظرم منہم وقال ال کافی رونا ہاضا ساحر تعجب کرتے ہیں یہ لوگ کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے بشر و کال اور کہتے ہیں کافر ہادا ساحر ان یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ماض اللہ اجال آلحا تلاحدہ آیا ٹھہراتا ہے اتنے آلیہ کو ایک الہ کسی کی الوحیت نہیں مانتا صرف ایک الہ ان نہ شعیع عجاب یقینا یہ ایک چیز ہے عجیب ون تل کل مل امن ہم ان شو اصب رو الحتی کم انہاد لاد ماسمنا بادا فل مل تل آخرا انہادا یہ وجہ تھی جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوا جب بیان لا الہ الا اللہ کا ہوا سورے زمر آیت نمبر پینتالیس چوبیسواں پارہ سور زمر و ازازو کی راہد عشما زد کلو بلدین لا مین بل اجاز ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ہوں هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ شروع ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو یک تنہا عشم عزت کلو بلدین لا يؤمنون ن تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ ازازو کی رل ہی اور جب یاد کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا ہے الوحیت کی صفت کے ساتھ اضاست یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایک اللہ کی الوحیت کو وحدانیت کو بیان کرنا ان کے لیے سبب خفگان ہوتا تھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چھیالیس میں بھی فرمایا و جالنا کلو اکنتنو وفی آزانی وقرا وَإذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ولا ادباری ہم پورا اور جب ذکرت رب کا جب یاد کرے تو اپنے رب کو فلقرآنی قرآنی کریم میں وہ دہو یک تنہا ایک اور یکتا وحدانیت کی صفت بیان کرے اللہ کی ولا ادباری ہم نفورا تو پھر جاتے ہیں یہ اپنی پیٹھوں پر نفرت کرنے والے اس مسئلے سے نفرت اور جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوا سورہ آراف میں آیت نمبر ستر حضرت نوح علیہ سلام کو بھی حضرت نو السلام کو بھی یہی کہا تھا انہوں نے کالوجی فاطین ان کن تمین سواد کالو اجی تنالی ناب اللہ کہا ان ان قوم, ان قوم نوح نے نوح علیہ السلام سے آئے آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم عبادت اور بندگی کریں اللہ کی یک تنہا ایک اور یکتا اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اندرما خان یا ابو دعباؤنہ ہمارے آبا جن کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں گے انبیاء سے جھگڑا اسی توحید کے مسئلے پہ تھا آپ دیکھے سورہ حود آیت نمبر 53 ففٹی تھری آیت نمبر 53 ود ما جے تنا بھی بئی نتی وما نہنوبی تاریخی عالی حتی نان کا وما نہن کبھی منی کہا انہوں نے اے حود ما جے تنا بھی نہیں آئے آپ ہمارے پاس دلیل کے ساتھ مانہ نوبی تاریخی عالی حتی نا اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے آلیہ کو اپنے خداؤں کو حاجت رواؤں کو انقلی کا آپ کے کہنے پر ومانہ نقبی من اور نہیں ہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں جھگڑا اسی بات پہ اسی مسئلے پہ سورہ ابراہیم آیت نمبر دس سور ابراہیم آیت نمبر دس ہر نبی کے ساتھ جھگڑا قالت رسول ہم اف اللہ شکن ہر قوم کو ان کے انبیاء نے کہا تھا اف اللہ ہی شکن فی توحید اللہ شکن آیا تم لوگ ال تم کو اللہ کی توحید میں شک ہے فاتر سماواتی ول اردی ید رو من لیم ان الى اجل مسما قالوا ان تم اللہ بشر مثلنا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ہر نبی کے ساتھ جگڑا توحید پہ ہوا تھا اللہ کی وحدانیت کے مسئلے پہ ہوا تھا اللہ واللہ سورِ انعام آیت نمبر سترہ سورہ نام آیت نمبر سترہ وہی امس کلو بزر فلا کا شفلو اللہ یہ مسئلہ تھا اختلاف کا وہی امس کا بھی خیرن فہو کلی شعی ان قدیر اگر پہنچا دے آپ کو اللہ معمولی سی تکلیف تھوڑی سی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس تکلیف کو مگر صرف اور صرف ایک اللہ اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو خیر اور فائدہ تو یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قادر ہے یہ مسئلہ توحید پہ نظر تھا جھگڑا تھا اب شرک کسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ہی صدار بنانے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو وہ شریک خواہ انس ہو جن ہو ملک ہو فرشتہ آسمانی مخلوق ہو زمینی مخلوق ہو وہ شراکت فضات ہو ففات ہو فل افعال ہو فل حقوق ہو اللہ کے ساتھ ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے دار ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں اور مجھے تو شاہ عبد القادر سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بہت پسند ہے موزی القرآن میں اس آیت کے نیچے سور بقرہ کی تفسیر میں لکھا ولا تن کی علم و شرکات حتائی اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک اسے کہتے ہیں جیسے اللہ عالم الغیب ہے کسی اور کو عالم الغیب پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ماننا شرک ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار علم و قدرت کسی اور کو ایسا ماننا کسی اور کو ایسا جاننا یہ شرک ہے اللہ بگڑی بنانے والا ہے حاجت پوری کرنے والا ہے مشکلات دور کرنے والا ہے بغیر اسباب کے ندا اور پکار کو سننے والا ہے ایسا کسی اور کو جاننا اور ماننا یہ شرک ہے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے بہت بہترین بات کی اس شرک کی دو اقسام ہیں ایک شرک اعتقادی ہے شرک اعتقادی مشرک کے عقیدے میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور غیب اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے مشرک کا یہ عقیدہ بن جائے اللہ کے سوا کوئی اور خوانبی ہو ولی ہو پیر ہو فقیر ہو ملنگ ہو منجور ہو جو کوئی بھی ہو مندون اللہ یہ متصرف ہے کارساز ہے مختار ہے قادر ہے اللہ کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق ہے اللہ کے سوا کوئی اور غائبانہ آواز اور پکار کو سننے والا ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک اعتقادی کہلاتا ہے عقیدے والا شرک ایمان والا باطنی شرک اعتقادی دوسرا شرک کے عملی یا فعلی وہ شرک جو مشرک کے عمل اور فیل کے ساتھ اس فعل میں قول بھی آ گیا متعلق ہو عمل شرک اعتقادی کی چار اقسام ہیں ایک شرک فی علم اللہ کے ساتھ اللہ کے علم غیب میں علم کلی میں کوئی اور شریک بن جا بنا ماننا کسی اور کو شریک ماننا یہ شرک فی العلم ہے دوسرا شرک فی تصرف ہے اس شرف تصرف میں شرک فی البراکات بھی آ گیا جو اللہ کے اختیارات ہے اللہ کی صفات ہے اللہ کے کی قدرت ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اور ماننا جیسے برکتیں ڈالنے والا اللہ شفا دینے والا اللہ کسی اور کو مانا جائے تو پھر یہ شرق تصرف ہوگا تیسرا فی دعا دعا تو فیل اور عمل ہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میری غائبانہ دعا اور پکار ولی پیر یا فلاں بابا یا فلاں شخصیت سنتی ہے غائبانہ پکاروں کو سننے والا اللہ ہے کسی اور کو ایسا ماننا شرک ف دعا ہے چوتھا شرک فی عبادت عبادت بھی تو عمل اور فعل ہے لیکن شرک اعتقادی کی اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو معبود ماننا عبادت کرنا شرک فیلی ہے کسی اور کی عبادت کرنا شرک عملی اور فیلی ہے لیکن کسی اور کو معبود ماننا یہ شرک اعتقادی ہے ماننا کہ میرے سجدوں کا لائق رکو کا لائق طواف کا حقدار اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے پھر عبادت کے تین اجزاء ہیں وہ ان شاء اللہ یہ کہنا پہ پڑیں گے اب دیکھیں شرک کے اعتقادی کی چار اقسام ہو گئی شرک فی العلم فی التصرف فی فعا فی العبادت شرک فیلی کی دو اقسام ہیں ایک تحریمات العباد اور دوسرا نظور العباد اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کہا حلال ہے تو اسے حرام کہتا ہے تو یہ شرک عملی اور فعلی ہے تحریمات العباد بندوں کی حرام کی گئی چیزیں اپنی طرف سے اور دوسرا العباد اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز خیرات پشتوں میں منختہ کہتے ہیں اذان میں موازن چھ بار اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے چار بار سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو قسم کے شرک اعتقادی کی تردید ہو گئی پھر آخر میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر دو قسم کی چار قسم کے اعتقادی شرک کی رد کر دی اشحد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ شرک فیلی کی دو اقسام کی رد کر دی اور آزان کے کلمے کو ختم کیا اللہ الا اللہ پر مانا کیا کہ یہی مسئلہ یہی مسئلہ بنیادی دعوت ہے یہ کلمہ پڑھ کے آزان کو ختم کیا اس لیے حدیث میں آتا ہے المعزنون اطول و عانا قیومل قیامت کے دن معزنین کی گردنیں اونچی ہوں گی اطول ہوں گی معنی یہ ملامت نہیں ہوں گے جو بندے ملامت ہوتے ہیں وہ نیچے نیچے دیکھتے ہیں انہوں نے توحید کی صدا بلند کی تھی اور باہر العلوم میں سمرقندی نے لکھا ہے کہ اللہ کی عذابوں کے لیے کی راہ میں چار رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک آزان المعازین بھی ہے لیکن آج کل جو آزانیں ہو رہی ہیں یہ غیر شرعی ہیں جن کے لیے وقت متعین کر کے لوٹ سپیکر لگا کے اجتماعی طور سے آزان دی جاتی ہے رات کے دس بجے آزان ہوگی کیوں اس سے آزاب ٹلتا ہے واپس ہوتا ہے آزان سے عذاب ٹلتا ہے لیکن اس کے لیے علماء نے دو باتیں کی ہیں ایک وہ آزان جو نماز کے لیے ہوتی ہے وہ آزان جو نماز کے لیے ہوتی ہے اس آزان سے عذاب واپس ہو جاتے ہیں ٹل جاتے ہیں اور دوسرا آزان بطور ذکر اور بطور عمل کرنا چاہیے اجتماعیت اس میں نہیں بیٹھ کے اپنے گھر میں انفرادی انفرادی بطور ذکر کیونکہ آزان کے تمام کلمات توحید پہ مشتمل ہیں تو یہ تمام کے تمام بہترین اذکار ہیں تو یہ کلمات بطور ذکر اور بطور عمل ہاں جو طریقہ رائج کر دیا گیا ہے مبتدین کی طرف سے دین متین میں اس کی کوئی دلیل و مضبوط نہیں جو لوگ استدلال کرتے ہیں روایات سے وہ سنا کمزور ہیں اور رہی بات روایات کی سنت سے ہم چشم پوشی بھی کر لیں تو پھر بھی یہ اجتماعی طریقہ وقت کا تعین اور اس کے لیے لوٹ سپیکر لگا کہ آزان دینا یہ بدعی عمل ہے اس کا ثبوت نہیں اعلام نہیں ہے یہ آزان بطور ذکر اور بطور عمل ہونا چاہیے پھر اعلام نہیں اعلام اور اعلان تو نماز کے لیے دعوت ہوتی ہے بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا جو اس وقت کی ضرورت تھی علماء دیوبن میں خصوصاً فتح دار العلوم دیوبن میں بھی یہ فتویٰ ہے کہ یہ طریقہ مروجہ بدعی ہے یہ بدعی ہے مسنون نہیں احمد رضا خان نے اسے مستحب اور سنت کہا ہے لیکن اس سنت کو ثابت کرنے کی طاقت نہیں اس میں دلیل نہیں ہے اس کے پاس چلے بھائی شرک اعتقادی میں سے سب سے پہلی قسم شرک فل کی تھی شرک فل کی تھی آئے ہم تھوڑی تھوڑی روشنائی اس پہ ڈال کے آگے پھر چلتے ہیں دنیا میں چار قسم کی مخلوق کو ہم اونچا مانتے ہیں ایک ملائک ہیں سب سے اونچا درجے والے انبیاء ہیں پھر ملائک ہیں پھر بادشاہ ہیں پھر جنات ہیں قرآن کریم میں ان چاروں سے علم غیب کی نفی ہے غیب کسے کہتے ہیں تو قاضی بیزاوی نے غیب کی تعریف میں فرمایا ہواسخی بداح تلاقلے غیب وہ خفی وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو حواس خمسہ ظاہریہ سے معلوم نہ ہو انسان کے بدن میں اللہ رب العزت نے معلومات حاصل کرنے کے لیے پانچ حواس پیدا کیے ہیں حواس سے سے کہتے ہیں حص بھی کہتے ہیں ایک قوت باصرا ہے نظر والی طاقت دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے یہ فلان آیا یہ فلان چیز ہے نظر کے ذریعے علم حاصل ہوا دوسرا قوت سامعہ ہے سن کے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے آواز تو فلان شخص کی لگتی ہے سن کے علم حاصل ہوا کہ جہاز آیا موٹر سائیکل آیا ہر چیز کی آواز سے پتہ چلتا ہے تیسری طاقت قوت شامہ ہے سونگنے کی طاقت یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے اس کا علم قوت شامہ کے ذریعے ہوتا ہے چوتھی طاقت انسان کے بدن میں معلومات کو حاصل کرنے کے لیے قوت ذائقہ ہے چک کے پتہ چلتا ہے یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے یہ پھیکا ہے یہ تھی ہے یہ فلان فلان فلان پانچویں طاقت انسان کے بدن میں معلومات کو حاصل کرنے کے لیے قوت لامے ہے یہ انسان کے سارے بدن میں ہوتی ہے ہاتھ لگا کے پتہ چلا بدن کے ساتھ ٹچ ہوئی کوئی چیز تو پتہ چلا یہ سخت ہے یہ نرم ہے یہ ٹھنڈی ہے یہ گرم ہے اب یہ قوت لامسہ کے ذریعے پتہ چلا یہ پانچ طاقتیں ہیں قوت باصرا قوت سامعہ قوت شامہ قوت ذائقہ قوت لامیسہ جب کسی چیز کا علم ان پانچ طاقتوں سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے انسان کو عقل دی ہے عقل کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں عقل کے ذریعے کیسے معلومات حاصل ہوئی دھوئیں کو دیکھ کر تم جان گئے کہ آگ لگی ہے اب آگ لگنے کا علم تمہیں کس طاقت کے ذریعے حاصل ہوا یہ حواس سے سے نہیں معلوم ہوا عقل کے ذریعے کیونکہ دھواں تو وہیں ہوتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے عقل یہ رہنمائی کی جہاں قوت عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے اور وہی کے ذریعے پھر غیب کی معلومات ملتی ہے تو آپ اختصاراً اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو معلومات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے حواس خمسہ ظاہریہ دیئے جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو جہاں حواس کا کی پرواز ختم ہو وہاں سے عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے جہاں عقل کا کی رفتار ختم ہو جائے وہاں سے وہی کا نزول اور وہی کے سمارات کا نزول ہوتا ہے اب ہمیں عقل کے ذریعے تو یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ قبر میں کیا ہوگا فرشتے آئیں گے حشر میں کیا ہوگا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا یہ ساری معلومات ہمیں وہی کے ذریعے معلوم ہوئی وہی کے ذریعے جن غیب کا علم آتا ہے اسے امباؤل غیب کہتے ہیں علم الغیب نہیں کہتے علم ذاتی صفت ہے علم غیب اور امباؤل غیب میں یہ فرق ہے ایک پوشیدہ خبر تمہیں کسی نے دی تو اسے غیب کی خبر کہتے ہیں غیب کا علم نہیں کہتے پوشیدہ خبر کسی نے تمہیں دی تو اسے غیب کی خبر کہتے ہیں غیب کا علم نہیں کہتے علم غیب تو یہ ہے کہ تو کسی کے خبر دینے کے باوجود بغیر خبردار رہے کوئی تجھے خبر نہ دے اور تجھے پتا چل جائے اسے علم الغیب کہتے ہیں بعض لوگ امباول الغیب اور علم غیب میں فرق نہیں کرتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں فرق ہے اللہ واللہ نبی علیہ السلات وسلام سے پوچھا گیا تھا سور کہا کی تفسیر میں علماء تفسیر نے یہ روایت ذکر کی ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما تحت الارض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے کیا ہے قال الماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے نیچے پانی ہے قیلا و الماء کہنے والے نے کہا اے اللہ کے حبیب پانی کے نیچے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از دھیرے ہیں قیلہ وما تخت ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھیروں کے نیچے کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہوا اندھیروں کے نیچے تو ہوا ہے قیلہ وامہ تحت الا اللہ کے نبی ہوا کے نیچے کیا ہے نبی علیہ السلام تو نے فرمایا اثرا ہوا کے نیچے تو سرا ہے نیچے سرا ہے سرا وہ کالا کیچڑ قیل وما تحت السرا پوچھنے والے نے پوچھا سرا کے نیچے کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہا او انقا علم المخلوقین عند علم الخالق اتنی خبر مجھے دی گئی تھی اب آگے مجھے پتا نہیں کہ ما تحت السرا کیا ہے اتنی حد تک مجھے معلومات دیے گئے تھے کہ زمین کے نیچے پانی ہے پانی کے نیچے اندھیرے ہیں اندھیروں کے نیچے ہوا ہے ہوا کے نیچے سرا ہے اب ما تحت السرہ کیا ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ السرہ کیا ہے انتہا او ان علم المخلوقین عند علم الخالق ختم ہو گیا انتہا کو پہنچ گیا علم مخلوق کا خالق کے علم کے مقابلے میں اب اگر عالم الغیب ہوتے تو جس طرح پہلے سوالات کے جوابات دیے تو ما تحت السرا کا بھی جواب دے دیتے نہیں وہ پہلے جواب جو دیے وہ امبا الغیب کے ذریعے دیے اللہ نے غیب کی خبر دی تھی اپنے حبیب کو بتایا تھا کہ زمین کے نیچے پانی ہے پانی کے نیچے اندھیرے ہیں اندھیرے کے نیچے ہوا ہے ہوا کے نیچے سرا ہے اسے امبا الغیب کہتے ہیں ہاں ما تحت تاہتسرا یہ علم غیب ہے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تو نبی نہیں جانتے کہ تحت سرا کیا ہے علم غیب تو اللہ کی صفت ہے نا قرآن کریم میں ہر قسم کی مخلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر بتیس میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا قالو ن لا ملنا اللہ ما علمتنا تنا انت کا انتل فرشتوں نے کہا پاکی ہے تیرے لیے اے ہمارے اللہ لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں اللہ ما علمتنا تنا مگر اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ان کا انتلا علی بے شک تو تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا انبیاء کرام سے بھی اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ماں سورہ معیدہ دیکھے ذرا آیت نمبر ایک سو نو سور ایک سو نو نمبر آیت یوم یا جمع اللہ رسول فکول مادا یاد کرو وہ دن جب جمع کر دے گا اللہ تمام انبیاء کرام کو پھر فرمائے گا مادہ اجب تم کیا جواب دیا گیا تھا تم آپ کو قوموں کی طرف سے قالو لا علم لنا انبیاء کرام فرمائیں گے لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے ہمیں پتہ نہیں لا علم بھی خلاصی قومی نا لا ملنا باہ دسو بعدنا ہمیں پتہ نہیں ان کا انت اللہ ملغیوب سے بیل میں غیب کی نفی قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 28 ویو میا شروح ویو منا شروع جمی ان سمقول شرکوم کا نقم یاد کرو وہ دن جب جمع کر دیں گے ہم ان سب کو پھر فرمائیں گے ہم کہیں گے ہم ان لوگوں کو اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا ان مکانکم مکانہ ان تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ تم و کا اوکم اور تمہارے ہی صدار بھی کھڑے ہو جائیں فزیلنا بینہم تو ہم جدائی لے آئیں گے ان کے درمیان معبودین اور عابدین کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی وقال شورا کا ما کن تم ای آنا تو کہیں گے ان کے حصہ دار اور شرکا نہیں تھے نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے ماکن تم ای آنا تابود تو عبادت تو ہوئی تھی اسی لیے تو شرکا کہا ما تم یانہ تابود یہ اپنے علم کے مطابق کہیں انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کی عبادت کرنے والے ان کی عبادتیں کر رہے ہیں تو ان کا علم نہیں تھا اپنے علم کے مطابق یہ انکار کریں گے ما کن تم یانہ تم لوگ ہماری عبادتیں کرنے والے نہیں تھے ہمیں تو پتا نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے تو اولیاء کو پتا نہیں کہ اولیاء کرام کی درگاہوں پہ مزاروں پہ یہ کیا ہو رہا ہے جنات بھی عالم الغیب نہیں سورہ سبا آیت نمبر چودہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جنات سے کام لے رہے تھے موت کا وقت آ گیا اب جب موت کا وقت آ جائے تو آگے پیچھے تو ہوتا نہیں ایک سال کی تعمیری کام میں ایک سال کی مہلت تھی سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ آمسا کے سہارے کھڑے ہو جائیں یہ لوگ سمجھیں گے کہ صاحب کھڑا ہے تو ڈرتے ڈرتے کام کریں گے حقیقت تو یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے لیکن جنات کو علم نہیں تھا فلما قزینہ علیہ مادہ مالا موتی ہی اللہ دابت العردی جب فیصلہ کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا ماد اللہ مالا مئو ہی تو نہیں بتایا نہیں سمجھایا ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر اللہ دعبت الردی لیکن ایک دابت الارض نے دیمک نے من کلومنسات کھالی عصا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کھالی دیمک نے وہ لاٹھی کھا لی لاٹھی کے سہارے تو اللہ کے نبی کھڑے تھے لاٹھی ٹوٹی تو نبی بھی گر پڑے نبی زمین کے اوپر لاٹھی کے سہارے کے بغیر بعد الوفات بعد المماد کھڑے نہیں ہو سکتے تو ولین وفات کے بعد تمہارے کام حاجت روائی مشکل کو شائع کر سکتے ہیں فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَزَابِ الْمُحِينِ جب گر گئے سلیمان علیہ السلام تبینت نتل تو ظاہر ہو گیا جنات کو اگر وہ جاننے والے ہوتے غیب کو تو وقت نہ گزارتے سزا رسوا کرنے والے میں اتنی دوڑ دھوپ نہ کرتے لیکن وہ عالم الغیب نہیں تھے خاص نبی علیہ الصلاۃ و سلام علم غیب کی نفی آل عمران آیت نمبر چوالیس سوریہ عمران آیت نمبر چوالیس اللہ نے فرمایا ذالک من امبا غیبی نو ہی لئیک بی بی مریم کی کفالت کا تذکرہ تھا واقعہ تھا مریم اور امرات عمران اور عیسی علیہ السلام اور زکری علیہ السلام کے حالات بیان ہو گئے قرآن نے کہا ظال من امبا غیبی یہ غیب کی خبروں میں سے تھا نوشی ہی لیک ہم نے وحی کی اس کی آپ کی طرف ہم نے وہی کی اس کی آپ کی طرف وما کن تل دہم ازی القن اقلامہ ہم ایو ہم وما کن تل دئیم از یختسیمون یہ تو غیب کی خبر تھی آپ کو پتہ نہیں تھا آپ موجود بھی نہیں تھے نفی علم غیب سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پچ... آیت نمبر پچاس سورہ انعام پچاس نمبر آیت قل اللہ قلقم اندی خزاً اللہ ولا عالم الغیبا ولا اقول القم انی ملک کہہ دیجئے میں نہیں کہتا آپ لوگوں سے کہ میرے پاس ہے اللہ کے خزانے اور نہ ہی میں جاننے والا ہوں غیب کو میں عالم الغیب بھی نہیں واق المنی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جب امام الانبیاء عالم الغیب نہیں تو کون ہے انسٹھ نمبر آیت وفات علم اللہ سری نام انسٹھ خاص اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے نہیں جانتا ان اس غیب کو مگر یہ ایک اللہ ایک اللہ عالم الغیب صرف و صرف اللہ ہے سورہ آراف آیت نمبر 188 188 188 ون ایٹی ایٹ ایک سو اٹھاسی اللہ عملی کل نفسی نفع اللہ اللہ کہہ دیجئے میرا اختیار نہیں اپنے آپ کے لیے نہ نفے کا نہ زر کا لیکن وہی ہوتا ہے جو چاہے اللہ و لوکن تو عالم الغیب السط تک سر تو اگر میں ہوتا عالم الغیب تو زیادہ کر دیتا فائدوں کو اپنے لیے فائدے ہی فائدے وما مسن یسو اور نہ پہنچتی مجھے معمولی سی تکلیف بھی ان نظیروں بشیرال قومی سورہ انفال آیت نمبر ساٹھ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین جو آپ کے ارد گرد ہیں آپ کو ان کا علم نہیں ممن حول کمن الرابی سورہ انفال دسواں پارا واخری نمندنی ہملا تالمون اللہ اور کافروں کے علاوہ دوسرے دشمن بھی ہیں جن کو تو آپ لوگ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ان کو وہ منافقین ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں فرمایا ایک میں فرمایا امکم منافیقون ومن اہل مدینتی مَرَدُوا عَلَى نفاق آپ سے ارد گرد دیہاتوں میں منافقین ہیں آراب میں منافقین ہیں مدینے والوں میں بھی بعض منافقین ہیں مردو علنفاقی بہت مضبوط ہیں بہت سخت ہے نفاق پر لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ان کو شنواز ہمر تین لاتالم ہوں لاتالم اے نبی تو اپنے گاؤں کے منافقوں کو نہیں جانتا تو عالم الغیب کیسے ہوئے اللہ واللہ سورہ یونس آیت نمبر بیس پھر خود ہی دیکھ لیجئے گا سورہ ہود آیت نمبر انچاس سورہ یوسف آیت نمبر تین سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو دو سورے رات آیت نمبر آٹھ اور نو سورہ کاف آیت نمبر تئیس نبی علیہ السلام سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا ایک یہود مصر کیسے گئے تھے دوسرا روح تیسرا ذلقرنین کے بارے میں یا صاب کاف کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا یہود نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کل بتاؤں گا پندرہ دن گزر گئے وہی نازل نہیں ہوئی اللہ کے نبی پریشان ہیں اور یہود مسخرے کر رہے ہیں کہا تھا کل بتاؤں گا کہاں کل کہاں کل آج تو آدھا مہینہ گزر گیا پتا نہیں جواب ہی نہیں پندرہ دن بعد جبرائیل آئے تین قسم کی وہی آئی تین وقدا ولی دجاما ودا کا رب قواما کلا جو کہتے ہیں محمد کا رب محمد سے روٹ گیا جھوٹے ہیں نہیں روٹھا نہیں چھوڑا دوسرا دبا ہے اللہ سورہ سور کی تریس نمبر آئے نظم اے حبیب کل کے بارے میں نہ کہا کریں کہ یہ کام کروں گا کل ہاں انشاءاللہ اللہ کہہ دیجیا کریں آپ کو کل کا پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ کہا کریں ساتھ میں کیونکہ عالم الغیب تو آپ نہیں اور پھر جوابات آئے فرقرن کا واقعہ آیا ربی جواب مل گیا لقمان کی آخری آیت جو اصل المغیبات پانچ غیب بیان ہو رہے وہاں انسا ایک دوسرا ویون الغیسا تیسرا ویال ارحام چوتھا وماترین افسماد تقسیبا پانچواں وماتدری نفسم, ما پانچ وما تدری نفسم تموت پانچ رہ ایک اس کو اصل المغیبات بات کہتے ان اللہ اندو علم سا بے شک اللہ اس اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا ویونزل الغیسا بارش بیچنے والا اور بارش کو جاننے والا بارش کے قطرے خطرے کو جاننے والا اللہ ہے فلحام مادر شکم شکم مادر میں جو بچہ ہے شقی ہے سعید ہے اس کی عمر کتنی ہوگی مومن ہوگا کافر ہوگا جنتی ہوگا جہنمی ہوگا رزق کتنا ہوگا بیمار ہوگا صحت مند ہوگا اس کے لیے خوشیاں کتنی غم کتنے اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا یعلم ما فی الارحام ایک اللہ جانتا ہے ما تدری نفسم ماذا تک سب وغا کسی کو پتا نہیں کل کیا کرے گا اللہ کو پتا ہے وما تدری نفسم بھی ائی اردن تموت کسی کو نہیں پتا کہاں مرے گا اللہ کو ہر کسی کے مرنے کی جگہ مرنے کا وقت مرنے کا کی کیفیت اور وجہ معلوم ہے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو جدا کیا گیا چالیس سال روتے گئے اپنے بیٹے کے پیچھے بیٹے کا علم نہیں ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم عالم الغیب نہیں یوسف ابن یعقوب ابن ثاق ابن ابراہیم پوری صورت سورہ کہف سورہ مریم سورہ صافات ان صورتوں میں علم غیب کی نفی ہے ہد ہد غیر حاضر ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا مالی الار الحد ہد آم من الغائبین الغائی بین تھوڑی دیر بعد ہد ہد حاضر ہوا کہنے لگا حت تو بمالم تی وج کمل سب ام یقین مجھے پتا چلا ہے ایسی خبر کا جو آپ کو علم نہیں میں سبا کے ملک سے مملکت سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں ہود ہت کہتا ہے سلیمان کو پتا نہیں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں وہ کہہ رہی ہیں کالت نملتن یا یوہن نمل خلوم ساکین کم لاح تمن کم سلیمان و جنو دا شعرون اللہ کے نبی کے بارے میں وہ عالم الغیب نہیں اسی وجہ سے میرات الحقیقہ پیرے پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرات الحقیق کا صفہ سترہ سیونٹین صفحہ نمبر سترہ پہ لکھتے ہیں من تقید ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبا من و ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیبا فقد کا فرا جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام عالم الغیب ہے تو یہ کافر ہے یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے کیوں لن علم بھی صفت ال مختص اللہ تعالی کیونکہ علم غیب خاصہ ہے صفت مختصہ ہے اللہ کی اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں دلیل کیا ہے سور نمل کی پینسٹھ نمبر آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں لین اللہ تعالی یقول کل لا لم منف سماواتی ولغ اللہ وما یشرو نہ ایا نہ کہ دیجیے محبوب نہیں جانتے غیب کو آسمان والے نہ زمین والے غیب کو جاننے والا صرف و صرف اللہ ہے اور یہ لوگ تو اس پہ بھی نہیں سمجھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہے منظامہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم یابہ فقد اعظم اللہ الفریہ جس کا یہ گمان ہوا کہ نبی علیہ السلاط وسلام عالم الغیب ہیں تو اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ لیا عالم الغیب صرف و صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں بہت سی احادیث سے مبارکہ اس پہ ہے ان اللہ عزیز درس کے دوران پھر وقتاً فوقتاً ری روایات آپ کے سامنے آئیں گی تو ہم نے ایک قسم شرک کی رد کردی شرک اعتقادی کی جو شرک فی علملم ہے دوسری قسم شرک اعتقادی کی شرک فی تصرف ہے شرک فی تصرف تصرف اختیارات الوحیت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا اور جاننا شرک ہے مختار قادر مطلق واقدار اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا اور جاننا شرک ہے سورہ انعام آیت نمبر سترہ ابھی آپ نے پڑھی وہیں ام سسک اللہ بھی ذر انفلا کا شفلت کبھی خیر انفلا رات دلی فضلی ہی آیت نمبر چھیالیس آیت نمبر پچاس آیت نمبر اٹھاون سورہ انعام کی اسی مسئلے کو واضح کر رہی ہے سور عراف 188-192 اٹھاسی ایک سو بہانوے نمبر سور یونس کی آیت نمبر 49 سور رات کی آیت نمبر 16 سور فرقان کی آیت نمبر 3 سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 سور شورا کی آیت نمبر 48 سور قصص کی آیت نمبر 68 انسٹھ ان اٹھاسٹھ انہتر اور ستر ماکان الحم الخیارہ سورہ قصص کی آیت نمبر اٹھاسٹھ سور فاطر کی آیت نمبر پندرہ یا سنتم الفقرا اللہ و اللہ الغنی الحمید سورہ فاتر کی آیت نمبر دو سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھتیس سورہ مریم میں فرشتوں کی آجیزی آیت نمبر ترسٹھ اور جا بجا انبیاء اولیا عطقیہ صلاحہ فرشتے جنات سب کی آجیزی قرآن ذکر کرتا ہے مختار اور واقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے صرف ایک آیت میں پڑھ کے دیتا ہوں سورہ آل عمران سورہ آل عمران آیت نمبر چھبیس قل اللہ مالکل ملک تو تل ملک منتشا اتنزی الملک, الملک منتشا و تو عز منتشا اوت ذیل منتشا ابی ادی کل خیر ان کا کل شعی ان قدیر قل کہہ دیجئے محبوب اللہ اے میرے اللہ میں نے سارے دروں کو چھوڑ کے صرف تیرے در پہ حاضری دی تیرے در کے سوا کوئی در نہیں مانتا حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے اللہ مالک مالی تفسیر انشاءاللہ اللہ آیت پہ تو مالک ہے تمام اختیارات کا تو تل ملک منتشا و تنزی الملک ممن تشاؤ دیتا ہے تو اختیارات عارضی دنیاوی جسے تو چاہے لیتا ہے تو دنیاوی عارضی اختیارات جس سے تو چاہے و تنزی الملک ممن تشاع و تو عز من تشاؤ و تو من تشاع اے اللہ تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہے اور تو ہی زلیل کرتا ہے جسے تو چاہے یدی کل خیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہی نفع نقصان ہے تیرے دست قدرت میں نفع نقصان ہے تو ہی متصرف ہے تو ہی مدبر نظام کائنات ہے سارے فیصلے تیری طرف سے ہیں ان نہ کالا کلی شئی ان قدیر بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تیسری قسم شرک اعتقادی کی شرک دعا ہے شرک ف دعا یہ تمام قسم کے شرکوں کو متضمن ہے تمام اشراک کو متضمن ہے کیونکہ عالم الغیب ماننے کے بعد متصرف ماننے کے بعد معبود ماننے کے بعد غائبانہ آواز اور پکار لگائی جاتی ہے یہ جامع ہے تمام اشراک کا سورہ انعام آیت نمبر اکہتر انعام چالیس اکتالیس اور ترسٹھ سورہ نساء ایک سو سترہ اور سورہ نہل بیس سورے بنی اسرائیل آیت نمبر چھپن اور ستاون سورت العراف آیت نمبر ایک سو چورانوے سور آیت نمبر چودہ یہ چند آیتیں دیکھ لیں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا غائبانہ ناجائز ہے کیونکہ آیت نمبر چودہ سور لہو دعوت الحق خاص ایک اللہ کے لیے ہے پکار حق غائبانہ حق پکار یا اللہ مدد یا اللہ مدد والذین تدعون من دون ولدی نم من ہی لہو دعوت الحق خاص ایک ہی اللہ کے لیے ہے پکار لائق والذین من اندونی ہی لائس تجیبو ن وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو مندونی ہی وہ مندونی ہی نبی ہو ولی ہو جو کوئی بھی ہو لا تجیب لهم ان یہ قبول نہیں کر سکتے استجابت قبول کیا نہیں کر سکتے ان کے لیے کسی چیز کی جواب نہیں دے سکتے اللہ کباس ہی مگر اس کی مثال ہاتھ پھیلانے والے کی طرح ہے پانی کی طرف اس لیے کہ یہ پانی اس کے منہ تک آ جائے اشارہ کر رہا ہے پانی کے دریا کے کنارے بیٹھ کر کہ پانی آ جا میرے منہ میں آ جا وہ ہوا بھی ہی نہیں ہے یہ پانی اس کی پکار کے ساتھ اس کے منہ تک آنے والا وہ ماں دعا ال نا اللہ فی زلال اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں فی زلال سورہ فاتر بھی ذرا دیکھے سورہ فاتر یا سورہ یونس پہلے دیکھ لے آیت نمبر ایک سو ایک سو ان آیتوں کو یاد رکھے ان آیتوں میں فتوے ہیں یہاں کافر کہا گیا ما دعا القافرین اللہ فی ظلال جو غائبانہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے یہ کافر ہے دعا الکافرینہ سورہ یونس میں اس کو ظالم کہا گیا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے غائبانہ بے اسباب ولا ت دون ہمالا انف کا ولا ذر کا اور نہ پکار اللہ کے سوا اس کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو اور نہ ضرر فن فعلت ف ظال اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تو آپ معاذ اللہ اس وقت ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا تو ظلم ہے اور پکار کرنے والا تو ظالم ہے دوسرا فتوہ سور رات میں کافر کہا سور یونس میں اسے ظالم کہا جو اللہ کے سوا غائبانہ اوروں کو پکارے تو سور فاطر آیت نمبر چودہ میں اسے مشرک کہا اس عمل کو شرک کہا آیت نمبر چودہ سور فاطر بائیسواں پارا انتدو دعا کم ولو سمی مستم اگر تم پکارتے ہو ان اولیائے کہ کو تو یہ نہیں سنتے تمہاری پکاروں کو ولو سمی مستجاب اور فرض کرو اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے تمہاری فریاد کو وہ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ بھی اور قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے اس شرک سے شرک کسے کہا غیر اللہ کو پکارنا غائبانہ شرک کہا گیا اسے یومل قیامتی یک فرون سورہ احقاف سر آیت نمبر پانچ میں گمراہی کہا گیا ہے من ازل ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو دیکھو سور رات میں کافر کہا سورے یونس میں ظالم کہا سورے فاتر میں مشرک کہا اور سور آقاف آیت نمبر پانچ میں ازل بڑا گمراہ کہا اسے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارے غیبانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں الفت ربانی میں لقد اسمات ولا کلا حیاتلی منتنا دی و نارن فختل قد ازاط ولا کن انتن فخر رادی تمہاری آواز اور پکار کو سن لیتا اگر تو زندہ کو آواز کرتا لیکن جن کو تو پکار رہا ہے وہ تو زندہ نہیں مردے ہیں مردوں کو پوچھتے ہو ول نارن فختل قد اذات اگر تم انگاروں کو ہوا دیتے پھونک مارتے تو ان سے شغلہ اٹھ جاتا لیکن انولا کن انتن فخر رمادی تو تو راک کو ہوا دے رہا ہے راکھ کو پھونک مارنے سے کوئی آگ نہیں جلتی وہ تمہاری آواز پکار سنتے نہیں تو امداد کیا کریں گے تعاون اور امداد کرنے کے لیے پہلے تو سننا ضروری ہے کہ وہ جانے سنے شیخ عطار نے بھی نصیحت کی تھی ہر چیخواہی از خدا خواہ پسر پے سر نی دستے خلائق خیر و شر ہر چخواند غیر حقرا اے پی سر در عالم ازو گمراہ تر جو مانگو اللہ سے مانگا کرو اے بیٹے میرے بچے جو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں مخلوق کے اختیار میں خیر و شر نہیں ہے یہ جو لوگ ہر چی خواہ ہر خواہد از خدا خواہ اے پی سر نیس دردست خلائق خیر و شر ہر خواہی غیر حقرا اے پی یہ جو اللہ کے سوا اوروں سے مانگنے والے ہیں ان سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی نہیں من یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں پیر چلاسی شیخ غلام النصیر صاحب دامت برکات ملالی بھی فرماتے ہیں تو اندر رنجیا بابا بھی گوئی و کا اندنا امر عجیب خدا گفتاد مم بہر جا قریبم و بابا لم یقل انی قریبو تمہیں تکلیف میں جب پکار کی ضرورت ہو تو تو کہتا ہے یا بابا یا بابا ولی اور بزرگ کو پکارتے ہو یہ تو بہت عجیب کام تم کی اللہ نے کہا مجھ سے مانگو میں نزدیک ہوں بابا نے تو نہیں کہا کہ مجھ سے مانگا کرو دیکھو نا سورہ انبیاء کا مطالعہ کرو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ اس ظالموں سے نجات دے دے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار بستر پہ پڑے ہوئے ہیں وہ ایوبا دارین اللہ نے فرمایا فست جب نالو وہ کشف نامی منظر ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر کے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے وزن وزن نونی ازبن فضن الرالی اللہ اللہ اللہ انت سبحان کا فنادا فضلاتی اللہ اللہ اللہ انت سبحان کا انی کنتمن ظالمین زکریل سلام بیٹا اللہ سے مانگتے ہیں ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارسین ایک ایک نبی کا تذکرہ کیا کروں گا تمہارے سامنے تو دیکھ سورے انبیاء آیت نمبر نبے کانو کا نو یو ساری رغبا ویبا و قانولنا خاشین یہ تمام کے تمام امبیائے کرام ہم سے ڈرا کرتے تھے انہم کانو قانو یو ساری رونا یہ جلدی کیا کرتے تھے اللہ کے راضی کرنے کے کاموں میں ودرون اور ہمیں پکارا کرتے تھے راغا بہو شوق اور ڈر کے ساتھ وہ قانولنا خاشئین اور یہ سب کے سب انبیاء کرام ہم سے ڈرنے والے تھے تو ہمیں ہی پکارنے والے تھے یدڑو نانا اب اس دعا جو اللہ کو پکارا جاتا ہے اس کی کچھ شرائط ہے آداب ہے ارکان ہے صفات ہے دعا کے عنوان پہ انشاءاللہ اللہ درس میں بحث کریں گے شرک کے اعتقادی کی چوتھی قسم شرک فل عبادت ہے عبادت آبادہ عبادت کسے کہتے ہیں قاضی بیزابی فرماتے اقساغیت الخضوت یہاں عبادت کی تفصیل نہیں کر رہا وہاں یا کنا ابود میں کریں گے انشاءاللہ اللہ لیکن جو کام عبادت ہے خواہ بدنی ہے یا مالی ہے قلبی ہے یا لسانی ہے جو کام عبادت ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے ہر نبی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت اسی بات کی دیتا ہے سور عراف میں آیت نمبر انساٹھر سلمان قومی ہی فقال یا قومی ابود اللہ مالکن غیر نوح علیہ السلام قوم کے سامنے سب سے پہلے یہی مسئلہ رکھتے ہیں یا قومی ابود اللہ اے میری قوم عبادت اور بندگی کرو ایک اللہ کی مالک الہ غیر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یا قومی ابود اللہ آیت نمبر پین میں فرمایا ہوا دن اخاہم ہودا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے خیر خواہ حود علیہ السلام کو بھیجا تھا قال یا قوم بد اللہ حود علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ مسئلہ بیان کیا ہے میری قوم عبادت کرو تو ایک اللہ کی یہاں یہ بات یاد رکھ لینا رئیس المفسرین ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کل عبادت فی فل قرآنی التوحید قرآن میں عبادت کا لفظ توحید کے معنی پہ استعمال ہوتا ہے عبد اللہ معنی وحید اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت کرو صرف ہو صرف اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے ماں سوا اللہ کے غیر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اسی طرح سورہ آراف 73 نمبر آیت میں فرمایا وہ لا سمودا خاہم صالحا ہم نے سمودیوں کی طرف قوم سمود کی طرف ان کے خیر خواہ صالح السلام کو بھیجا تھا صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت اسی مسئلے کی دیتے ہیں یا قوم ابود اللہ آیت نمبر پچاسی میں سورہ آراف شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ لام خاہم شعیبہ وَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سورِ حُود میں بھی اسی طرح بِتْتَرْتِيبَ انبیاءِ کرام کا تذکرہ ہے اور ہر نبی کی دعوت کی ابتداء يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ يَا قَوْمِ عَبُودُ اللَّهَ العبادت للہ وحده سورِ یوسف آیت نمبر 49 اور 40 میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جیل کے ساتھیوں کو بیان کر رہے ہیں یا صاحب القار یہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو اللہ اللہ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں سور تو آیت نمبر چودہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے سوریان کبوت آیت نمبر سولہ اور ستارہ نبی علیہ السلام بھی اسی مسئلے کی طرف بلا رہے ہیں سورہ نام چھپن سورے زمر اور آیت نمبر چونسٹھ کل افغیر اللہ تامل تم مجھے یہ حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت کرو جاہلوں اس مسئلے پر سورت کافرون مستقل سورت ہے کلیال کا فرون اللہ آبدما تاب دونا ولان تم آبدونا آبد ولان آب دم آبت تم ولان تم آبدونا آبد ل کم دینو دین تو یہ مسئلہ عبادت کا العبادت اللہ وحده ہو یہ چوتھی قسم تھی شرخل عبادت دوسرا شرک کے فیلی کی دو اقسام ہیں ایک نظور العباد اور دوسرا تحریمات العباد اللہ نے ایک چیز کو حرام نہیں کیا تو اسے حرام کہہ رہا ہے اپنی طرف سے قانون بنا رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں بوت کے دن کپڑے دھونا حرام ہے سفر کرنا حرام ہے اور یہ رنگ ہم نہیں پہنتے یہ ہم پہ بند ہے حرام ہے یہ حل حرمت کا اختیار تمہیں کس نے دیا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا تھا میں زینب کے گھر میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا سر تحریم کی ابتدائی آیت نازل ہو گئی یا نبی علیمت حرما الح اللہ لک اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو وہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے بس فیصلہ تو اللہ کا ماننا ہے اللہ نے جو حلال ٹھہرایا اسی کو حلال کہنا ہے تحریمات اللہ اللہ نے جسے حلال کہا اسے حرام نہیں کہنا تحریمات العباد حرام اپنی طرف سے ٹھہرا رہے ہو ناجائز ہے اللہ کے نام کی نظر و نیاز خیرات جائز بندوں کے نام کی نظر و نیاز نظور العباد ناجائز و حرام تو شر کے فیری کی دو اقسام ہے ایک نظور العباد دوسرا تحریمات الباد ماح اللہ من الملابس سے والمشارب خوفا شاربی خو فن غیر اللہ اور تقرر بن تحریمات الباد وہ ہے ماحل اللہ جسے اللہ نے حلال کیا من الملابس سے جو کپڑے ہیں ولم جو کھانے کی چیزیں ہیں والمشارب جو پینے کی چیزیں ہیں تُو سے حرام کہتا ہے کس لیے خوف لی غیر اللہ ہے غیر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ تقرر ہے یا غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تو یہ تحریمات باد ہے قرآن نے اس کی رت چار الفاظ کے ساتھ کی ہے ایک کلو کلو کیوں کہتے ہو کہ یہ نہیں کھاؤں گا کھاؤ کھاؤ, کھاؤ کلو من الطیبات دوسرا لا تو حرریم ماح اللہ تو حرریم حرام نہ کھاؤ کہو اسے تیسرا ما جا اللہ من بحیرت ولا سا ما جعل اور چوتھا لفظ قرآن نے احلت کا استعمال کیا حلال ہے حرام نہ ٹھہراؤ اسے اسی طرح نظور کی رت قرآن میں سات مقامات پہ ہے سات جگہ اسے حرام کہا گیا ہے سب سے پہلے سور بقرہ آیت نمبر 173 میں انل مئی تت ودما ولا ملخن زیر وما اہل گئی راہ بھی انما ہر رمالی کمل مئی تتا ودما ولا ملخن زیر وما اہل بھی لی گئی رلا ما اہل نظر غیر اللہ کی حرام ہے سر مائدا آیت نمبر تین میں دوسری مرتبہ فرمائے حرام ہے سر ماہدا آیت نمبر 90 میں سوریہ انعام آیت نمبر ایک سو اکیس سورہ انعام آیت نمبر ایک سو پینتالیس نحل آیت نمبر ایک سو پندرہ اور سور حج آیت نمبر تیس ان سات مقامات پہ قرآن نے سراہ نزور نظور العباد کو حرام کہا ہے مخلوق کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے آیتوں کی تفصیر میں انشاءاللہ تفصیل ہوگی اس مسئلے کی لیکن من منحص المسئلہ نظور العباد حرام شرک فیلی کی قسم ہے ہم نے شرک کی اقسام بیان کی اعتقادی اور فیلی پھر اعتقادی شرک کی چار اقسام بیان کی شرک فی, الالم فی التصرف ف فی تصرف فی العبادت اور شرک فیلی کی دو اقسام بیان کی تحریمات العباد اور نظور العباد مشرقین کی اقسام انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے اللہ کو منظور ہوا تو کل اپنے وقت پہ یعنی ڈیڑھ بجے انشاءاللہ درس قرآن کا افتتاح ہوگا قول و قول ہاغہ استطف اللّہ علی ولقم المسلمین فاستغفروه فصطفر بنو الغفور الرحیم اللّہ انفعنا و فانہ بالقرآن العظیم اللهم جالن ممن يحلل حلاله الب مشکمی ہی و امین الب متشابی وطلو حقہ تلاوتی ہی عال الوجلدی اردی کا انا یاز الجل اے اللہ ہم تجھ سے تیرے قرآن کی برکات مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھی جتنے بھی اس موبائل نیٹ کے ذریعے قرآن کے درس میں شامل ہوتے ہیں ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم کی برکات عطا فرما دے اس کے علوم سے بحرامن فرما دے العالمین جو وباء عام پورے عالم میں پھیل چکی ہے اللہ ہمیں ہمارے رفقا کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے اساتذہ اور ہمارے تلامزہ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے نجات دے دے اللہ حفاظت فرما دے اللہ مشفی مرضانا و مرض المسلمین اللہ مرفانہ ان البلابا اللہ مینانہ ناعظبی کمین البرسی نعوذ البرس ناعظب کمین الجامی و ناؤزبی کمین الجن ومن سعلا اسقامی اے اللہ ان بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے تمام مسلمانوں کو بہن بھائیوں کو نجات عطا فرما دے جتنے ساتھی درس قرآن اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں اے اللہ ان سب کو قرآن کے علوم عطا فرما دے اے لاہمین ہمارے نااہلی اور نالقی کو دور فرما کے قرآن کریم کی خدمت کا صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما جتنے ساتھی دعا کی درخواست کرتے ہیں بیرونی ممالک سے ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں یا اللہ ان سب کی حالت پہ رحم فرما دے جو جو دعائیں جن جن لوگوں نے درخواست کی ہے اللہ سب کے دلوں کے راز کو جاننے والا تو ہے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما کے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے سب کی مشکلات کو دور فرما دے اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسن حسن النار وصل اللہ مربن فنیا حسن و فلاخرتی